السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا واحص اوکے ہے میری آواز آ رہی ہے سپیکر، سکائپ دونوں جگہ واعث جی باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك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 صورت الانشراح مکہ میں نازل ہوئی اس میں آٹھ آیات ہیں آٹھ آیات بالاتفاق یہ مکہ میں نازل ہوئی سورہ وضحاء کے اندر ان انعامات کو بیان فرمایا گیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اس صورت میں بھی انعامات کا ذکر ہے اس صورت کے شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہ الٰہی میں آرس کیا اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا بھوسا سلات کو کلیم بنایا دود علیہ السلام کے لیے لوہے اور پہاڑوں کو مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کو جن انس اور ہوا پر سلطنت عطا کی بادشاہت عطا کی مجھ کو آپ نے کیا امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تو اس صورت کے اندر مخصوص انعامات کا ذکر ہے شرحِ شرحِ صدر کا ذکر ہے وضاء وزر، رفائے ذکر یہ ایسے انعامات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ میسر نہیں آئے صورت کا شان نزول ہے اس کا زرا ترکی دیکھ لیجیے الم نشرح لکا صدر دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے لکا الم نشرا لکا اگلی آیت میں دیکھیں وزرا ظہر یہ دوسرا انعام ہے ٹھیک ہے اس میں بھی لفظ آیا آن کا دونوں آیتوں میں ایک ہی انعام کا ذکر ہے تو یہ آن کا لفظ ہے اور تیسری آیت دیکھیں چوتھی آیت میں دیکھیں تیسرا انعام وقا ان لکا ذکر لکا آن پہلی آیت میں لکا دوسری میں عین کا اور چوتھی آیت کے اندر جو تیسرا انعام ہے اس میں بھی لکا یعنی یہ جو انعامات ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے دیکھیے علم نشرح لکا کیا ہم نے نشرح کا منع ہوتا ہے کھول دیا ہم نے کھولا علم کیا نہیں کھولا ہم نے کا آپ کا صدر سینہ. ألن شرح لکا صدر کا صدر آپ کا سینا کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا و ان وبا ان جمع متکل فاتح سے اس کا معنی ہوتا ہے رکھنا وبا انا اچھا یہ وگوا کا معنی ہوتا ہے رکھنا لیکن جب اس کے آگے سلے میں عن آ جائے نا لفظ آ جائے پھر اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا ہٹانا چھوڑنا اتارنا تو وگوا نہ کا کیا ہم نے آپ پر سے آن کا آپ سے وزر مانا ہوتا ہے بوجھ پہاڑ گرانی گناہ بہت سارے معنی آتے ہیں تو یہاں پر بوجھ مراد ہے کیا ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتارا الدی جس بوجھ نے الدی جس بوجھ نے ان قدا باب افعال سے سیغ واحد مذکر غائب انقدا سیغ واحد مذکر غائب باب افعال سے توڑنا الدی انقدا ظاہرق جس نے توڑ دی ظاہرق ظہر کمر کہتے ہیں تو آپ کی کمر توڑ دی جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی کیا ہم نے آپ, پر سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی لکہ ذکرت اور کیا ہم نے رفعنا اٹھانا بلند کرنا فتح یفتح سے اور ہم نے بلند کیا ہم نے بلند نہیں کیا لتا آپ کے لیے آپ کے واسطے رک رگ آپ کا ذکر اور کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا فإن مائل ری سختی کے ساتھ یسرا آسانی عسر عسر اور کے لفظ ولیل میں بھی گزر چکے ہیں تعینہ مائل رڑ یسرا یقیناً سختی کے ساتھ یسر آسانی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے سوا ماضی واحد مذکر حاضر کا سوا فرغ کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا پورا کرنا تمام کرنا فارغ ہونا یہ معنی آتے ہیں فتح یخترو سے بھی آتا ہے نصر یونسر سے سمیا یسمعو سے بھی آتا ہے پیدا فروغ پس جب آپ فارغ ہوں فن سب فن سب سوا امر حاضر ان امر حاضر سمے آئی اسماؤ سے مطلب تھکنا ٹھیک ہے تھکنا تو اذا فرغ ہوتا فن سب محنت کرنا تھکنا بس جب آپ فارغ ہو جایا کرے تو محنت کیا کیجئے وہ الا ربی اور اپنے رب کی طرف فرغب رغبت کریں یہ بھی امر کشی کا فرغب اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں ترجمہ سمجھ میں آیا اس صورت کی ترتیب نزولی اور توقی کیا ہے یہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا پھر کسی وقت بتاؤں گا ٹھیک ہے جی جی آگے دیکھیے اس کی ذرا تصویر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ایک دوسری آیت کے اندر آتا ہے جس کو حق تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں یہ شرح صدر ہدایت کا آخری مرتبہ ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں حضرت مصلاۃ وسلم نے اس مرتبہ کی اللہ سے دعا مانگی ربیس لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دعا کے یہ شرح صدر کا درجہ مرتبہ ملا یہاں پر دیکھیں عالم نشرہ سوال کے انداز ہے ع سوال یہ آواز آ رہی ہے جی محصرین کرام فرماتے ہیں کہ شرح صدر دو طریقوں پر ہیں ایک تو ظاہری شرح صدر ہے ایک ظاہری زاہ... شرح صدر ہے جس کا ذکر احادیث میں بھی تفصیل آیا ہے ظاہری جس کو شک صدر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس صورت کے اندر جو شرح صدر کا ذکر ہے وہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی شرح صدر ہے باطنی شرح صدر ہے اور جو ظاہری شرح صدر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چار دفعہ چاک دیا گیا اس کو شکا صدر کہتے ہیں چار مرتبہ پہلی مرتبہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی چار سال تھی چار سال. آپ حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں دیا بلی بکر میں تھے قبیلے کے بچے بستی سے باہر جانوروں کو چراتے تھے یا کھیل کود میں مشغول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے تو وہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آیا روایات میں آتا ہے کہ دو عجیب و غریب قسم کی شخصیتیں وہاں آئیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا یہ دیکھ کر حلیمہ کے بچے بھاگ کر گھر پہنچے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے اس طرح ہمارے بھائی کو مار دیا ہے تو حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کے لوگ پریشانی کے عالم میں پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے یہ آپ کا پہلا شرح صدر ہے پہلے شرح صدر کا واقعہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینا مبارک کو چاک کر کے دل نکالا گیا دل مبارک کو نکالا گیا اور صاف کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا یہ بات ظاہر ہے کہ بچپن میں بچوں کے خیالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں بچوں کی طبیعت کھیل کود کی طرف راغب ہوتی ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑا کام لینا تھا اس لیے بچپن کے اس قسم کے جو رجحانات ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے دل مبارک کو صاف کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سین مبارک کو جس مقام سے چاک کیا گیا تھا وہاں پر زخم کے مندول ہونے کا نشان نظر آتا تھا اللہ نے یہ نشان بھی باقی رکھا تھا دوسرا واقعہ مصنف احمد کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دس سال تھی ابور رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور نبوت کے سلسلے میں آپ کو کن چیزوں سے واسطہ پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری عمر اس وقت دس سال کی تھی میں صحرا میں تھا میں نے دیکھا کہ عجیب و غریب وضاء قطع کے دو آدمی آئے اور یہ اجنبی شخص تھے ان جیسا لباس ان جیسا وضاقت پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ایک شخص نے دوسرے سے کہا ہوا, ہوا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے جواب میں دیا ہاں یہ وہی ہے پھر انہوں نے مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا میرے میرا سینہ چاک کیا اس کو صاف کیا پھر اسی طریقے سے جوڑ دیا مگر عجیب بات ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو خون نکلا اور نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی اللہ اکبر نہ تو خون نکلا اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دس سال کی عمر کے اندر جوانی کی آمد آمد ہوتی ہے اس عمر میں جس قسم کے انسان کے خیالات ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے شرح صدر کا یہ انتظام کروایا اور یہ تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا وقت بالکل قریب تھا اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کی ہو گئی تھی اور شرح صدر اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کے اندر نبوت کا جو بوجھ ہے اس کے اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور چوتھا واقعہ شرح صدر کا آپ کے معراج پر روانگی کے وقت پیش آیا آپ امی کے مکان پر تشریف فرما تھے فرشتے آئے آپ کو اٹھایا مکان کی چھت پاڑ کر آپ کو حتیم میں لے گئے وہاں آپ کے سینا مبارک چاک کیا اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر علم و حکمت سونے کے تشت میں رکھ کر لایا گیا علم و حکمت کو سونے کے تشت میں رکھ کر لایا گیا اور آپ کے سینے میں بھر دیا گیا پھر سینہ مبارک کو اس اسی جگہ رکھ دیا گیا اس کے بعد آپ کو معراج پر لے جایا گیا معراج میں چونکہ غیر معمولی واقعات پیش آنے والے تھے اس لیے شرح صدر ضروری تھا تاکہ آپ کسی قسم کی گھبراہٹ وغیرہ محسوس نہ کریں اچھا جو پہلا واقعہ ہے ان چار واقعات کے روی کون تھے اچھا یہ مصنف احمد کے اندر بھی اس کی روایت روایتیں موجود ہے مستدر کے حاکم کے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف کے اندر بھی روایتیں موجود ہے اور اسی طرح دلائل ابی نعم کے اندر بھی موجود ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس صورت کے اندر جو شرح صدر کا ذکر ہے وہ یہ چار واقعات مراد نہیں ہے یہ ظاہری شرح صدر مراد نہیں ہے اگر یہ چار دفعہ جو شرح صدر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے غلط چیزوں کو نکال کر علم حکمت بھر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے لیکن اس مقام پر علم نشرح لکا سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا یعنی علوم و معارف کے سمندر نہیں اتارے کیا ہم نے آپ کے سینے میں فرائض رسالت کو ادا کرنے مشکلات کو برداشت کرنے کے صلاحیت نہیں رکھی اور کیا ہم نے آپ کو عظیم حوصلہ عطا نہیں کیا جیسے کہ میں نے پہلے ایک آج بتلائی افمن شرح اللہ فہو عالیہ نورم نور و شخص جس کے سینے کو اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ روشنی پر ہے فہو عالیہ نور امر رب اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ نور کے اوپر ہے روشنی کے اوپر ہے بات سمجھ میں آ گئی باقی ان شاء کل کریں گے آج اتنا ہی کافی ٹھیک ہے کل سے ان شاء اللہ نو پینتالیس سے دس پندرہ تک ہوگی نو پینتالیس سے دس پندرہ تک انشاءاللہ ٹھیک <تصحیح> ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ